باللہ من شیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ علی محمد مََََََََََ الحمن السلام عليكم وسلامى ہمارے سلسلہ کتاب دعو شریف میں سے آسما الحسنيہ كى باحث الدل و كى تشريح ميں ايک دوسرا درس ہے درس نمبر تين سو تراسی ابلك سات سو ہاں جی سات سو جو ہے شریف کے شروع سے ابھی تک کی درست کی تعداد تین سو تراسی اورات فتھیہ کی شروع ہے درست کی تعداد ہے تو آج کے درس میں جو ہے مختلف معلماء اسلام جنہوں نے اسما الحسنہ کی شرح لکھا ہے انہوں نے اسما کی جو ہے کیا شرح لکھا ہے اس سلسلے میں جو ہے تھوڑی سی توضیحات ہم ہاں لوگوں کو دے دیں گے تو ان میں سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا جو درست مطلب ہاں جی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ سے میں سے ایک العادل ہے ہاں جی اسماعال میں سے ایک ہے اس کا کیا اس کا جو ہے کیا درست مطلب ہے اس سلسلے میں جو ہے حسنا سے شارہین سے جاننے کی سرائی کرتے ہیں کہ یہ علماء کرام اسلام کی وہ ان اسما الحسنہ کے کیا معانی بیان کرتے ہیں ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے کتاب لوام البینات جو کہ طالف مفشر قرآن امام فخر الدین راضی ہیں ضعالم اس اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے ہاں جی تفسیر قرآن ہر موضوع میں کتاب ہے آپ فرماتے ہیں اسماع الحسنار کی جو کتاب میں فرمات الادل اللہ تعالیٰ کے صفات اور آسمائے ہوشنار میں سے ہونے پر العدل جو ہے نب اماد کا اتفاق ہے اور یہ العدل مصدر ہے اور اصفیل عدلا یادلعدلََ ہے جی فاواد ہاں یہ مصدر ہے اور یہ مصدر قائم مقام الاسم ہوا ہے عربی زبان میں سے جہاں پر ہوا ہے کہ مصدر قائم مقام اسم ہوا ہے ہاں جی آپ فرماتے ہیں جیسے جو ہے العدل قائم مقام العادل ہوا ہے اسم ومرات العادل یعنی عدالت کرنے والا کے معنی ہے جیسے ارب جو ہے قائم مقام اراب ہے اور البر قائم مقام البار ہے نیکی کرنے والا مذہب مذہب اسم استفال کے معنی میں ارزا قائم مقام اراضی ہوا ہے ہاں جی فرماتے ہیں اور اس کی حقیقت ذوال عادل ہے یعنی العادل کے ذوالحقیقت جو جو اللہ کے بارے میں جب استعمال کریں گے تو ذوالعدل یعنی عدل انصاف کرنے والا عادل کا مالک صاحب عدل حاف انصاف چلانچ قرآن باغ میں واشد و ضوع عدل ہاں <مِّنكُن> جی سرح طلاق عائد نمبر دو میں وہاں پر زو عدل آ گیا زو اضافہ کے گواہ رکھو تم میں سے دو عادل شخص کو ہاں جی تو جب کہا جاتا ہے عدل تو شے اعدلح عدلََََََََََََ كب كہا جاتا ہے زاق ہاں عربى زبان میں جب کسی چیز کو سيدھا اور ٹھيک کریں تو بولتے ہيں عدا تو شي ہاں جى عدل تو شي ادلح عدلن بولتے ہیں. اور اسی سے اعتدال امور ہے کاموں میں اعتدال يعنى یعنی كاموں میں استقامت و درستگی کاموں کو بالکل ٹھیک کرنا ہے اس معاملے ميں پھر آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس العادل کی دو تبصر کے ہیں احادم ان میں سے یہ ہے کہ العادل بے معنی اعتدال ہے یہ اس کا معنی مجازی ہے ہاں جی یہ جو ہے العادل کا معنی مجازی ہے جو اعتدال کے معنی میں لے لیں اور اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاں جی جب اللہ کو العادل سے یا عدل کی حکت ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان تمام نقائص سے پاک و پاکزہ ہونا جو کسی بھی چیز و صفات میں افراد و تفرید سے حاصل ہوتی ہے ہاں جی اور تشبیہ و تعطیل کے بھی دونوں جانب سے پاک ہونا اللہ تعالیٰ کا ہاں یہ معنی ہے کمال اعتدال ہاں جی ہر چیز میں اور مانے اندل فی افعال ہی اس کے معنی کیا ہے اے اللہ یا ظلم و اللہ یا اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں عادل ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرتا کسی پر ہاں جی جور ظلم جوڑ نہیں کرتا ہے معنی اس کا کہ اللہ تعالیٰ ظلم عدل ہے یہ کہ بلا شبہ اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ جوڑ یعنی ہر قسم کے ظلم زیادہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و پاک تو یہ جو ہے اس اس مقندس کی امام فخر الدین راضی نے جو تشریح کی ہے العادل کی یہ کہ مجھے جو اہم نقطۂ یہ ہے یا عادل کہ انہوں نے جو بہتر تشریح اس حوالے سے کیا فرمائیے کیا اللہ تعالیٰ کا جب ہم یا عدل کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہاں جی ان تمام نقائص سے پاک کو پاکزہ ہونا جو کسی بھی چیز ہاں جی جو کسی بھی چیز و صفحات میں افراد و تبرید سے حاصل ہوتی ہے اپ سے زیادہ اپ سے حاصل ہوتی ہے اور تشبیہ و تعطیل کے بھی دونوں جانب سے پاک ہونا ہاں جی اور معنی انعد الفی افعال ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے افوال میں عادل ہے یعنی اے ان لا ضم ولا یا اس کے معنی تعالیٰ یہاں کہ اللہ تعالیٰ ذالعادل ہے یا یہ کہ اللہ لہٰ اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ یعنی ہر قسم کے ظلم ذاتتی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و پاکزا ہے یہ نکات جو ہے کتاب بینات کی جو ہے صفحہ نمبر دو سو چونتیس پہ لکھا ہے ہاں جی آج کے درج میں ہم اسے اختصار کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معروم نہ ہو